سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ شہ آج کے سلسلے میں ہم مسمبک ماں پوتوں میں ہونے والا سنت بھرا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مقبول صدقہ تجھے اے رب مدینے کا پیر اور صوفی یا بزرگ وہی ہوتے ہیں جو شریکت کے پابند ہوں اس کی قبولیت کے چانس کتنے زیادہ ہیں کہ اس کو پتا چلے کہ یار اپنوں نے بھی ہزار ہزار ڈالر ہیں مہینے کے یار یہ بارہ آدمی مسلمان ہو گئے اتنے تو ہزار ڈالر وسول جو ہو گئے نا یار وہ نہیں کتنے دنیا بھر میں یہ ایک واقعہ نہیں ہے لیٹسٹ نہیں حال میں باہر آئی تو میں نے آپ کو سنا لیے واقعات ہیں غیر مسلموں کا وہ بمبئی میں جو پارسی تھا فلم ایکٹر جہانگیر وہ میرے سنو کے مدنی مذاکرات دے کر مسلمان ہو گیا فلم ایکٹر تھا ایسے وہ جنید شیخ سی چینج آئی وہ سابق ڈائریکٹر ڈانس ڈائریکٹر شاہد وہ کیسا چینج ہوا تو دعوت اسلامی کے بارے میں کیا سمجھتے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ یہ جو لوگ دعوت اسلامی کے بارے میں کنفیوز رہتے نا یہ بیچارے ان کی طبیعت اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا کریں دعوت اسلامی میں کہیں کنفیوژن نہیں ہے کنفیوژن کیا کیا کنفیوژن جو تحریک بے نمازیوں کو نمازی بناتی ہو نوجوانوں کو سنتوں کا فکر بناتی ہو امام والے داڑھی والے مدنی اولیا والے مسجدیں بناتی ہو مدرسے بناتی ہو حافظ بناتی ہو عنم بناتی ہو مفتی بناتی ہو بے پردہ عورتوں کو با پردہ بناتی ہو آپ کے بچوں کے مستقبل کو بچاتی ہو آپ کے نوجوانوں کو بچاتی ہو بے حیائی کے خلاف لڑتی ہے گیبت کے خلاف اعلان جنگ کرتی ہے چگل خوروں سے بچاتی ہے شیطان سے لڑتی ہے حضور کس کو فائدہ نہیں ہے مجھے بتائیے نہیں مردوں سے زیادہ عورتیں دیکھتی ہیں مدنی چینل مردوں کو موقع کتنا ملتا ہے مدنی چینل دیکھنے کا مردوں سے زیادہ تو عورتیں مدنی چینل دیکھتی ہوں گی ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کتنا علم دین سیکھ رہی ہیں میں دنیا میں جہاں جہاں گیا ہوں وہاں پر مجھے جو اسلامی بھائی ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فکر تھی کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا ہماری تربیت نہیں کر سکتے تھے یو کے یورپ امریکہ اور ان ممالک میں اب جائیں آپ کو پتہ چلے یہ دعوت اسلامی وہ کہتے ہیں نا, وہ پاؤں دھو کر پیو دعوت اسلامی کے پاؤں دھو کر پیو اور دعوت اسلامی پاؤں دھو کر پیو مطلب میرے پیر کے پاؤں دھو کر پیو کہ انہوں نے مطلب کہ اتنا بڑا امت پر احسان کیا ہے کہ بچوں کی تربیت اسلامی بہنوں کی تربیت کتنی اسلامی بہنے جن کے میاں بیوی بی میں جھگڑے تھے مدی چینل دیکھ کر گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی سلو کرانے والا نہیں ہے دونوں لڑ رہے ہیں بیٹھے ہوئے منہ چڑھا کر مدی چینل کے سامنے اچانک بیان آ جاتا ہے شور کو کیسا ہونا چاہیے بی کو کیسا ہونا چاہیے نہ چاکیوں کا علاج گھر امن کا گھیوارا کیسے بنے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے گھنٹہ آدھا گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھے جب ٹی وی بند ہوا تو بیوی بی پاؤں پکڑ پا کے معافی مانگتی ہے شور معاف کر دیتا ہے دکان پر مدنی چینل دیکھ کر غیر مسلم امپلائی نے کہا مجھے مسلمان کر دو میں نے کہا کہ زکوٰۃ وغیرہ کے حصول کے لیے مسلمان ہونا چاہتے ہوئے یہ کوئی اور وجہ ہے اس کہا مدنی چینل پر مبلغین کے مدنی حلے دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ اس میں نہ میوزک ہے نہ بدنگائی پھر میں نے اسے مسلمان کر دیا ایک شخص آپ اگر کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اب اگر آپ نے اسے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو تو یہ اسے اسلام قبول کرنے کے معاملے میں ایک رکاوٹ ہے آپ کی نیت جو بھی ہو ایک رکاوٹ ہے جتنی دیر اس نے اس کو مسلمان کرنے میں لگائی اس کے بارے فقہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی دیر تک یہ اس کے کفر پر راضی رہا اور یہ خود ایک کفر ہے آپ کو میں ایک روایت سناتا ہوں ایک صحابی جہاد پر تھے ایک غیر مسلم کو جیسے ہی انہوں نے مارنا چاہ اسے قدیمہ پڑھا تو کلیمہ پڑا تو انہوں نے اس کو مار دیا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلیمہ پڑ رہا تھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مارگاہ میں پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمائے کیا تو نے اس کا سینہ چیٹ کر دیکھا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے کلیمہ پڑ رہا تھا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کاش کہ میں اس واقعے کے بعد ہے نا اس سے پہلے کاش وہ تو ایسی ان کی وہ زندگی بھر اس واقعے پر شرمندہ ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو اگرچہ کوئی زکات کے لیے کوئی پیسے کے لیے کوئی کسی چیز کی بھی لالچ لے کر آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے کلیما پڑھا میں مسلمان ہوتا ہوں تو اپنا کام ہے پہلے سے وہ کلیما پڑا مسلمان کرو اب یہ پیسہ مانگتا ہے دولت مانگتا ہے جائیداد مانگتا ہے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے یہ بات کا میٹر ہے ہمارا کام پہلے کلیما پڑانا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص آ کر آپ کو کہتا ہے کہ میں کلیمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتا ہوں مطلب کوئی آ کر کہتا ہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے اب آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولے چلو مسجد کے امام کے پاس چلتے ہیں تم کو مسلمان کرے گا اب جتنی دیر یہ آیا اگر وہ مر جاتا تو راستے میں وہ غیر مسلم مر جاتا تو کفر پہ مرا کفر پہ مرا نیت کرنے لینے وہ تو کلمہ پڑھے گا نا ابھی تو اس نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا ہے ٹھیک ہے ابھی تو کلمہ پڑھنا تصدیق بھی قلب باقی ہے رسان تصدیق بھی لسان کرے گا یہی نا حضور یہ ساری چیزیں اس کے ابھی وہ پروسیجر باقی ہے ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا اب لانا کرے گا وہ راستے پہ مر جائے تو کفر پہ مرا فقہ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تک وہ اس کو لاتا رہا گویا کہ یہ سکھ کفر پہ خوش راضی رہا زبان سے نہیں کہے گا لیکن اصول یہی بنتا ہے لہذا اس وقت اس کو کلیما نہ پڑھانے والا اور اس کو یوں آگے تک لانے والے پر بھی کلیمہ پڑھنا لازم ہوا اس پر بھی حکم کفر ہے یہی مسئلہ یہی ہے یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے جس کو سیکھنا ہاں اب اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں کے ہاتھ پر کلیمہ پڑھنا چاہتا ہوں فلاں کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں اب آپ اس کے تک لے کے جائیے کیونکہ اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میں آپ مجھے کروا دیجیے یا مطلب وہ تو متنع نہ کہتا ہے کہ مسلمان ہونا ہے مسلمان ہونا ہے مثال کے طور پر اگر عیسائی آیا تو اس کو اپنے پچھلے مذہب سے توبہ کروائیے کہ میں اپنے عیسائی مذہب سے توبہ کرتا ہوں اور اسلام میں داخل ہوتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا معنی بتا دے وہ مسلمان ہو گیا ویری شارٹ اب جو احکام ہے جو معاملات ہیں وہ بات کی بات ہے اب وہ کیوں ہوا ہے یہ پیچھ میں جانا ہمارا کام نہیں ہے ہم اس کے مقلف نہیں ہیں ہم اس کے بابن نہیں ہیں یہ مدنی چینل کی آپ نے باہر دیکھی وہ غیر مسلم کے کلیمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا مدنی چینل میں کیا کہ اس پر عورتیں نہیں آتی اس پر میوزک نہیں آتا اور یہ تم اس کے جو ہولی ہے نا اس مدی جب آنے والوں کو یہ ہولی ہم کو بہت پسند ہے اب بولے چادرے کیوں پہنتے ہو اے پرچی آئی ہیں اماما سبز کیوں باندھتے ہو یہ سفید کرتے کیوں پہنتے ہو تو اب اس کو جا کے پوچھو جو کہ مام بھائی مسلمان بنائے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ آپ مسلمان ہو بد بدقسمتی سے سمجھ میں نہیں آتا ایک غیر مسلم کو پوچھو کہ اس ہولیا کے اندر کتنا اٹریکشن ہے اللہ اللہ آپ کو داڑھی منڈانے میں اٹریکشن لگتا ہے پینٹ شرٹ پہننے میں اٹریکشن لگتا ہے ایسا نہیں کرو بدنی ہولیا یہ ایک غیر مسلم کے ایمان لانے کا سبب بنا ہمارے مبلک گئے تھے کوریا وہ ایک کورین ملا اس کو کورین نے پوچھا یہ کیا ہے تو کیا हमारे ہمارے की کی سنت امام ہے نبی کی سنت ہے داڑھی کا پوچھا بھولیا گیا بتایا یہ تو اس کورین نے کہا کہ میں نے اب تک اسلام کو پڑھا تو تھا آج اسلام کی تصویر دیکھ رہا ہوں اور وہیں سڑک پر کھڑے کھڑے کلیما پڑ گئے مسلمان ہو گئے اب بھی دعوت اسلامی سمجھ میں نہیں آتی تو نصیب کی بات ہے دعوت اسلامی کیا کیا ہے دعوت اسلامی اسلح امت کی دوسری کوئی تحریک اس زمین پر جس خطے پر بھی سورج ترو ہوتا ہے غروب ہوتا ہے جس ذرے ذرے پر بھی سورج کی روشنی بڑھتی ہے مجھے اس کائنات کے ذرے ذرے کی خطے, خطے کی خبر دیجیے اگر آپ کو دعوت اسلامی جیسی دوسری کوئی تحریک عشق و محبت کے جان بلا ملتی ہے تو مجھے آ بتائیے آپ کو نہیں ملے گی ہونی چاہیے آشکا نسول کی ایسی تحریک ہے مگر اس وقت یہی ایک لاڈلی اور اکلوتی تحریک ہے اس کا ساتھ دو اس کو آگے بڑھاؤ اس کو پروان چڑھاؤ اس کو کندھے پہ اٹھاؤ اور دھمال کرو یہ الحمد للہ میں احتیاط کی بات ابھی نہیں کہہ رہا اس امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ دعوت اسلامی ہمیں اطاق ہوئی ہے اس پندرہویں صدی کے اندر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے کہ دعوت اسلامی جیسی تحریک اور امیر سنت جیسا پندرہویں صدی کی روحانی شخصیت ہمیں نصیب ہوئی ہے ایسا کامل مشی الدین ہمیں ملا ہے یہ مشی السنہ ہے سنتوں کو زندہ کرنے والا دین کو زندہ کرنے والا لوگوں کی اصلاح کرنے والا اس کے مبلک دنیا دنیا میں دعوت اسلامی دعوت اسلامی پہمد لیتا آپ جہاں بھی ہیں جدھر بھی ہیں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اس کے گن گائے اس کے گیت گائے الحمدللہ اس کے اندر کوئی آپ کمزوری خرابی نظر آتی ہے یہ اس کا کوئی دعوی نہیں ہے کہ دعوت اسلامی میں کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کوئی خرابی نہیں ہو سکتی کوئی دعوی نہیں ہے دعوت اسلامی فرشتوں کی تحریک نہیں ہے دعوت اسلامی انسانوں کی تحریک ہے اور ہم جیسا انسان یہ خطائیں کرتا ہے یہ ایک انسان کی تعریف کی گئی ہے جی انسان خطا اور نسیاان کا مرکب ہے ہم جیسا انسان انبیاء کرام علیہ السلام جیسے پاک ہیں تب کہ امبیا کرام بھی انسان ہی ہوتے ہیں انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں وہ بھی بشر ہوتے ہیں مگر وہ نوری بشر ہوتے ہیں مطلب یوں سمجھے کہ تو تینگتا ہے زمین پر وہ جاتے ہیں عرش پر تو رنگتا ہے زمین پر وہ جاتے ہیں عرش پر تو بھی اب انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر تیری بشیرت کچھ اور ہے امبیا کرام کی بشیریت کچھ اور ہے تو ایسا نہیں کہ دعوت اسلامی کوئی غلطی نہیں کر سکتی دعوت اسلامی اس کے کام کرنے والے یہ انسان ہی ہیں اصول بنانے والے اصول چلانے والے کام کرنے والے سب انسان ہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں آپ غلطیوں کی نشان نہیں کریں اب میل کریں فون کریں رابطہ کریں یا بھائی یہ صحیح یہ غلط ہے اچھا اب غلط کیا بھائی کیا غلط ہے بھائی میری عکل میں نہیں آتا بھائی دعوت ہے سامنے آپ کی عکل کے پیچھے تھوڑی چلے گی اور لاکھوں لوگ ہیں سب کی عکلیں الگ الگ ہے بھائی آپ غلطی وہ بتاؤ جو شریعت کہیں کہ یہ غلط ہے یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے آپ شریعت کی غلطی بتائیے کہ بھائی آپ جو کرتے ہیں قرآن میں منع ہے حدیث میں منع ہے صحابہ نے منع کیا فنا بزرگوں نے منع کیا کتاب میں منع لکھا ہے یہ بتائیے میری عقل میں نہیں آتا میری سمجھ میں نہیں آتا اب ہم آپ آپھی مان لیں اب چار دن کے بعد پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو چوتھی بات بتا بدلنی پڑے گی تو کسی کی سمجھ کے پیچھے دعوت اسلامی نہیں چلے گی دعوت اسلامی شریعت کے پیچھے چلتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو اگر اسی کوئی بات ملتی ہے جو شرقی اخلاقی طور پر درست نہیں ہے اب وہ شکایت ضروری ہے جو دعوت اسلامی کے طریقے کا جو شکایت ہو بعد وقت کسی فرد سے شکایت ہوتی ہے آپ کو مجھ سے جیسے شکایت ہے کہ بھائی عمران تم یہ غلط کر دو تو مجھ سے شکایت ہونا یہ دعوت اسلامی سے شکایت ضروری تو نہیں ہے نا دعوت اسلامی کے طریقہ نہیں ہے جو میں کرتا تھا آپ مجھے سمجھا دیئے بھائی عمران تمہارا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تم یوں کام کرو تم یوں بولو تم یوں اٹھو یوں بیٹھو تو مجھ سے شکایت ہے انشاءاللہ میں دور کر دوں گا کسی موبائل سے شکایت ہے وہ دور کر دے گا تو دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے آپ کی اپنی تنظیم ہے آشیقان رسول کی تحریک ہے اس میں کوئی بھی قسم کی کمی کمزوری آپ دیکھیں آپ بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں مدنی چینل آپ کے سامنے ہے لائیو کال ہم لیتے ہیں ڈبل بارہ گھنٹے کال ریکارڈ کرانے کی سہولت مدنی چینل پر موجود ہے ہمارا فیڈ بیک ایٹ دا مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی ہر وقت چینل پہ چل رہا ہوتا ہے اب میل کریں ہمیں پرس... مجھے کتنی میلیں ملتی ہیں بلکہ میں پرسنل سلسلہ شروع کر آیا ہوں میں انشاءاللہ جا کر اس کو دوبارہ کنیکٹ کروں گا اپنے آپ سے ہر اتوار کو میں نے خود سلسلہ شروع کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے پیغام آپ کے میلیں آپ کے پوسٹر پوسٹ آپ کے میسیجز یہ میں آ کر خود پڑھتا ہوں مدنی چینل پر آپ کی کمپلینس پڑھتا ہوں آپ کے تاثرات پڑھتا ہوں آپ کی شکایتیں پڑھتا ہوں آپ کے تجاویز پڑھتا ہوں اور مدنی چینل پر لائیو اس کے جواب دیتا ہوں تو ہم الحمدللہ کھلی کتاب ہے آپ آ کر پڑھو تو صحیح ہے اب کسی نے بول دیا کہ اس کے فنا سا کہ اسلامی یہ لکھا ہوا اور نے مان لیا اب پڑھو نا لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں لکھا اس کو اردو تھوڑی پڑھنے اس نے کو بولا ہے مان لیا تو دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے اس وقت مزمبی ملک کے اندر دعوت اسلامی کی کتنی ضرورت ہے کیا اس کو آپ نہیں سمجھتے دعوت اسلامی کو اگر آپ لے کر چلتے ہیں مدرسے کھولتے ہیں درس دیتے ہیں اللہ کا دورے کرتے ہیں ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں قافلوں میں سفر کرتے ہیں فکر مدینہ کرتے ہیں کہ کو مدنی نام کا حمیل بناتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پانچ دس سال میں جا کر کیا ہوگا انقلاب نہیں آ جائے گا آپ کے مزمبک کے اندر تو کیا خالی یہ تبصرے کرنے تو تھوڑی ہوگا میرے اسلامی بھائیو کام کریں ہاں. آپ ہم نے یہ بڑے بڑے اجتماع کیوں نہیں رکھے مزمبک میں یہ کیا ضرورت ہے کہ مجھے اتنے سارے اسلامی آئے گا تھوڑے سے مسجد بھر کر بیٹھنے کی تین تین دن کے درمید استعمال کرنے کی میں کچھ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ اسلامیہ بیٹھے جو دعوت اسلامی سے کیپ ان ٹچ ہیں کلوز ہیں آتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کو میں کچھ عرض کروں کہ آپ کی اپنی تحریک ہے آپ کی اپنی تنظیم ہے آپ مدنی چینل پر اتنا کچھ دیکھتے ہیں دعوت اسلامی یہ کرتے ہیں، آپ کا جی نہیں چاہتا کہ مسلم میں بھی یہ ہو جی نہیں چاہتا مکتبہ مزمبی کہو برش لگاو تو جامعۃ المدینہ کھلاواؤ تو مدر مدرمدینہ کھلاوا ہو تو دار المدینہ کلاواؤ فیدان مدینہ بنایا تو اس میں تربیت گاہ ہونی چاہیے مدنی قافلے آئیں جائیں بیگ لے کر مبلک گھوم رہے ہیں شیر شیر گلی گلی میں مدینہ مدینہ ہو رہا ہے تو ہماری بھی گلی گلی میں سدائے مدینہ لگتی ہو بچوں کا مدرسوں مدینہ بولا نا میں نے ہونا چاہیے بدن का منوں کا مدرسہ ہو مدری من کا مدرسہ ہو اسلامی بھائی عالم بنے اسلامی عالما بنے اسلامی کے اتنے خالی کراچی کے اندر چالیس رشتے ہوتے ہیں ہر اتوار کو اسلامی بہنوں کے تو یہاں چار تو سارے کام ہو سکتے ہیں اب ظاہر اتنے کام کرنے کے لیے ہمیں افرادی قوت چاہیے نا آپ بولو ہونا چاہیے ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ, آپ کیا کر سکتے ہو ایک پرچی آئی ہے کیا داڑھی والا امام والے داود اسلامی کام کر سکتا ہے نہیں ہر عاشق کے رسول داود اسلامی کا کام کر سکتا ہے <تصفح> مفتیانِ कرام, ہمارے مفتیان کرام ہمارے علماء کرام یہ مدنی چینل میں دین رات بیٹھے ہوئے ایک ایک چیز کرتے ہیں ایک ایک چیز پکڑتے ہیں ایک ایک چیز کے ہم اجالے کرتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کبھی آیتوں کے اجالے کرتے ہیں کبھی عبارتوں کے اضافے کرتے ہیں کبھی کہتا میں یہ غلط آ گیا کبھی یہ غلط بول دیا کتنے دفعہ تو مذاکرے میں بابا نے ایزا لے کی ہے دیکھا نہیں آپ نے کبھی کسی چینل میں دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے ختم ہوگا جو اللہ کے آجیزی گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے جتنی امیر ہے سن کرتے ہیں اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت پیدا کی ہے کلمہ کفر نکل جانے کی وجہ سے نکاح اور پہلے کیا ہوا حج ختم ہو جاتا ہے ارشاد فرمائیے کلمہ کفر نکلا اس سے یا تو التظام کفر بنتا ہے یا لزو میں کفر بنتا ہے یا تو یہ کول کفر ہوتا ہے یا پھر بولنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے دونوں میں فرق ہے لزوم میں کفر میں تو تجدید ایمان اور تجدید نکاح وغیرہ کہا جائے گا لیکن اس کے امان برباد نہیں ہوتے لیکن اگر التظام کفر ہے یعنی کہ اس کے اوپر حکم کس کو حکم ملے گا یہ کافر ہو گیا اب اس کے سارے امان برباد ہو گئے کفری کلمات کے بارے میں سوال جمع میں تفصیلات موجود اگر ہوتی تو میں وہ پڑھ کر سنا دیتا یہ کتاب ہے دیکھ یہ ایمان کو بچانے والی کتاب کی اور ہے جس نے پوری پری ہے آپ کس کس نے دیکھی ہے پہلی بار جس نے دیکھی ہے اس کو پڑھیں اللہ کے بارے میں کیا ایمان ہونا چاہیے فرشتوں کے بارے میں کیا ایمان انبیاء کے بارے میں کیا ایمان جنت کے بارے میں دوزخ کے بارے میں کیا ایمان کون سی بات کہوں گا تو میرا ایمان ضائع ہو جائے گا یہ ساری باتیں موجود ہیں یہ مقت المدینہ سے لے لیں آج لے لو یار انشاء اللہ کتنے کی ہے یہاں کی کرنسی کے سو وہ مسئلہ ہی نہیں یار کتنے ڈالر کتنے ہوتے تین ڈالر ہی ہے یہ تو کچھ دو دو سو تین تین سو لے لو باقی کوئی اللہ کا بندہ ہو تو ساری لے لے لے سب کو بانٹ دے یار ہوگی دس بیس ہوگی اور سو ہے کوئی جو سو لے لے بانٹ گئے تھے سو کے بنے کتنے تین سو ڈالر ہوئے تین سو ڈالر کی لے لو بانٹ دو آپ کے اس پیسے سے کسی کا ایمان محفوظ ہو جائے گا تو آپ کے پیسے وصول ہیں شورا کی بارگاہ میں عرض ہے لوگوں کو معلوم ہے کہ فلا شخص ناجائز کام کرتا ہے اب وہ شخص ناجائز رقم کو چندے میں دے دے تو کیا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتا ہے کہ اس کا ایک ایک روپیہ حرام ہی کا ہے اس کا حکم الگ ہے مدنی چینل پر امیر میرے لیے سنت نے واضح طور پر اعلان کیا کہ میری دعوت اسلامی کو اپنے حلال مال سے چندہ دو آپ کا حرام کا روپیہ مجھے دعوت اسلامی کے چندے میں نہیں چاہیے ہم کسی کے اوپر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ اس کا روپیہ حرام جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ الفاظ سوت کا کام کرتا ہے دو نمبر کا کام کرتا ہے مگر بعض اوقات اس کے پاس کچھ دکانیں ہوتی ہیں فلیٹ ہوتے ہیں پراپرٹیز ہوتی ہیں جو کرایے پر دی ہوئی ہوتی ہیں ہوتی ہی نہیں ہوتی اور بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اب وہ تو کرایے کی چیزیں جو آتی ہیں وہ تو حرام نہیں ہے نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا یہی ہے کہ حرام کا روپیہ آتا ہے اس کا اصول کا لیکن اس کے ساتھ اور بھی چار ذرائع اس کے ہوتے ہیں جو حلال روزی ہوتی ہے تو کسی ایک فرد کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس کا سارے کے سارا روپیہ آرام کا ہے یہ تو ضرورت ہے ہمیں اس کے سارے کے سارے روپے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو دینے والے کو چاہیے کہ اللہ کی رامے حلال مار خرچ کرے اور جس سے چندہ لینے جاتے ہیں اس کے بارے میں کنفرم تو نہیں نا نہ ہوتا کہ اس کے پاس ایک ایک روپیہ یا جو مجھے روپیہ دے رہا ہے یا حرام ہی کا دے رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے الٹے سیدھے کام کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کو بعد چیزوں میں اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے آپ نے دیکھا ہو فقیروں کو دیں گے اس کو دیں گے ڈرتے دعا کرنا دعا کرنا ڈرتے ہیں کہ بدوا لگ جائے گی تو میرا گرب ہو جائے گا لیکن انہوں نے بدوا لینے والے کام بہت کئے ہوتے ہیں کبھی ملازم کی بدوائیں لگتی ہیں نوکروں کی بدوائیں لگتی ہیں ملازمین کو غلام بنا کر رکھو نوکروں کو غلام بنا کر رکھو زیاتیاں کرو ان کے ساتھ شریعت سے ہٹ کر ان سے کام لو پابند کرو اسی طرح نوکر بھی سیٹ کو چونا لگاتا ہے ڈنڈیا مانتا ہے سیٹ شو کا کام بولتا ہے تو وہ نبے کا کر کے دس روپے جی میں ڈال لیتا ہے تو سب ایسا ہی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا کرے تو یوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس ایک شخص کے بارے میں یہ کنفرم کر لینا کہ اس کا ایک ایک روپیہ حرام کا ہے نا یہ آسان کام نہیں ہے خالی سود اور رشوت ہی نہیں حضور حرام کی ایسے کئی صورتیں ہیں جن میں آدمی حرام کماتا ہے اصل میں تجارت کے کام چونکہ پڑے نہیں ہوتے اس لیے پتا نہیں ہوتا بعض جائز ہوتی ہے مگر وہ جیالت میں بولتے ہیں ناجائز ہے بولتے ہیں نا آٹے میں اتے میں نفع اتنا نفع ہونا چاہیے ورنہ حرام ہے وہ پتا نہیں سکتا کس نے وہ کان میں آ کر بول دیا کہ حرام ہے ایسا کوئی حرام نہیں ہے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی ہزار روپے میں بیچ سکتا ہے میرا کاغذ ہے نا میں بیچتا ہوں آپ کو ضرورت ہے تو لے لو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو کاغذ ہے یہ میں نے دس روپے کا خریدا ہے تو سو روپے میں دوں گا دس روپے میں خریدا نہیں ہے تو بولوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا یہ تجارت کورس ہوا تھا فیدان مدینہ میں یہ دو ایک دو حصے ہیں نا دو ڈی ویڈیے قریباً دو ڈی ویڈیے دو ڈیوی ڈیز ہیں تو اس میں بہت کچھ فیل میں کتنے دیا ہے پچیس روپے ہاں دو ہیں پچاس ہوگا نا یہاں کا پچاس نا یہ بھی لیں اور تقسیم کریں آپ لوگ لنگر کرتے نہیں کرتے جب جیسے انہوں نے کیا نا لنگر کے کہ لا ہمارے یہاں جیسے دیکھ آپ لنگر کرتے ہو نا اب کھانا کھایا نیاز کرنی چاہیے بہت برکت ہے کھانا کھانے کا بھی لنگر ہونا چاہیے یہ بھی ہمارے معمولات میں سے لیکن آپ بتائیں کہ کتاب کا لنگر کتنا پیارا اب انہوں نے تین سو ڈالر خرچ کیے سو کتابوں پر اب یہ تین ڈالر کی یہ کتاب جس کے گھر میں جائے گی یہ کھانا صرف نہیں ہے جو کھایا نا نکل گیا یہ اس کو اس کی نسلوں کو سنوار دے گی یہ کتاب یہ اس کے تین ڈالر مطلب کہاں کے کہاں نکل گئے کہاں گے کہاں نکال گیا یہ اکیلا آپ ہی لے گیا سارا واقعی یہ اپنا حصہ کما لیا اپنے والی صاحب کے حصہ لے ثواب کے لیے بعد مکتبہ خالی کر دو یار اللہ تعالیٰ وہ توفی کر دو جتنا مال ہے سب آپ بولو ہم کس کو بانٹیں گے تو دے دو خرید کر ذمہ داران کو سب کو بانٹ دیں گے اور کیا خریدتا کون ادھر فلم کی ٹکٹ خریدتے ہیں جانڈ میں جانے کے لیے معذرنا دیکھیے کتابیں کون خریدتا ہے صلو ان شورہ کی بارگاہ میں عرض ہے اچھی نیت کا اعلان سب کے سامنے کرنا کیسا جیسا کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ میں مدنی چینل کے لیے تین سو ڈالر دیتا ہوں اس نیت کی وجہ سے شیطان بھی ریاکاری میں مفتلا کر سکتا ہے اب ایسی صورت میں چھپ کر دینا بہتر ہے یا سب کے سامنے ظاہر کر کے دینا بہتر ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث ان نمل اعمال و اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے اگر آپ یہ سوچ کر نیت اعلان کرتے ہیں کہ یار چلو میں پہل کرتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرا اعلان سن کر کتنے اعلان آ جائیں تو آپ کو آپ کی اس اعلان اور نیت کا ثواب ملے گا اب آپ نے یہاں نہیں بتایا کسی کو میں یار میں نہیں بتا تھا ریا کاری ہو جائیں گے اچھی بات ہے یہ سوچ اچھی ہے چلے باہر باہر کسی کو نہیں بتاؤ اس کی کیا گارنٹی ہے وہاں ریا کاری نہیں آئے گی تو ریا کاری سے خود کو بچا کر عبادت کرتے رہنا یہی علماء نے فرمایا یہاں پر نیت دیکھ لگا اس کی نیت پہ اس کو لگتا ہے کہ میرے کو ریا کاری آ جائے گی وہ جا جائے گی تھوڑا یہ ہو جائے گا تو نہ کرے لیکن اگر اتنے اس طرح کا جہاں گیدرنگ جمع ہوتی ہے نا اسلام پہ تو وہاں اعلان کرواتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یار اعلان کریں گے تو آپ نے کیا تو اس کو ترجیح ملے گی اس نے کا تو اس کو ترجیح ملے گی اس نے کا تو اس کو ترجیح ملے, ملے گی اگر یوں ہم نہیں کریں گے اس طرح اجتماعات میں سب لوگوں کے بیچ میں اور وہ بھی آپ جتنے جیسے قریب ہو اتنے اسلام بھائیوں کے ساتھ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو آپ بتاؤ مدی جیر اور دعوت اسلامی کیسے چلے گی آپ بتاؤ یار یہ بیس بیس ہزار ڈالر ہر مہینے ہم کیسے دیں گے دس دس ہزار ڈالر ہر مہینے ہم کیسے دیں گے ہی لوگوں سے لے کر دیں گے نا ماشاء اللہ یہ لکھنے تین سو ڈالر آر... اور اور, اور اتنا بھی حکمت کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحاب کرام نے کیا ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو بڑے مزہ آئے گا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلام کی حالت دیکھی جو بڑی مطلب کہ مسکینی والی حالت تھی نے فرمایا صدقہ دو صدقہ دو تو ایک صابی اٹھے اور انہوں نے پیش کیا مدد دو سب جمع ہو گئے ان کے پاس اب وہ اٹھے جنہوں نے صدقہ کا جن کو دیا گیا اور ایک انہوں نے کسی اور کو دے دیا, دیا کہا تم نے کیوں دیا گیا؟ آقا نے فرمایا نا سب کا دو اللہ! تمہیں وہی زیادہ ہو گیا تو میں نے دے دیا اللہ کی ادا میں خرچ کرنے کا تعلق یہ امیری سے نہیں ہے اس لیے میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ گریب رہ جمع ہوئے اب آپ گریب ہو تو کیا آپ کے پاس پچاس سو ڈالر کی بھی آپ کی حیثیت نہیں ہے کیا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ امیر وحید کا حصہ رہے گا کیا غریب نہیں خرچ کر سکتا غریب کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یار ٹھیک ہے اگر میں دس ہزار ڈالر مہینے کے نہیں کماتا تو پانچ سات ہزار ڈالر تو میں بھی کما لیتا ہوں دو چار ہزار ڈالر میں بھی کما لیتا ہوں اگر سو ڈالر میں دے دوں گا پچاس ڈالر میں دے دوں گا تو میری کیا کمی ہو جائے گی بلکہ کمی ہونا تو ناممکن ہے میں بس مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم ہوتا ہی نہیں ہے خدا کی قسم کم نہیں ہوتا اللہ کی قسم کم نہیں ہوتا نہیں ہو سکتا ناممکن ہے جب اللہ فرماتا ہے کہ میں بڑھاتا ہوں ڈالر لوکل کرنسی میں چھبیس سو یا بارہ سو کہہ دیں گے آپ ذہن بنا تو لوگ ہاں کہہ دیں گے آپ یہ کہتا ہوں کہ آپ بارہ ڈالر کا کرو ایک مثال دے رہا ہوں کہ میری طرف سے میں مدنی چینل دیکھتا ہوں میرے بیوی بچے دیکھتے ہیں میرا حصہ مدنی چینل میں آنا چاہیے میں ہر میں مجھے فائدہ ہوتا ہے مدنی چینل سے تو میرا حصہ پچاس ڈالر دس ڈالر بارہ ڈالر چھبیس ڈالر پچیس ڈالر میں مدنی ٹریلر کو دوں گا آپ اس طرح نظر بناؤ تو بیس پچیس ہزار ڈالر تو آپ کے یہ ماپوتوں سے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ابھی تین سو ڈالر یہ ہو گئے تین سو ڈالر اور ہو گئے کتنے ہو گئے دو سو ڈالر یہ ہوگا ماشاء اللہ یہ سات سو ڈالر یہ ہر مہینے کے منتھلی دو दो سو ڈالر دو سو ڈالر یہ ہوگا سو دو سو بارہ سو دو سو آپ اپنا اعلان دو گے میرے اتنے ڈالر میں اتنے ڈالر اتنے کیا آنا چاہیے کا اعلان کرو دو سو ڈالر یہ آگے دو سو بارہ ڈالر اور اس بھی بھائی سو ڈالر عبد العزیز بھائی نام عبد ال تین سو ڈالر راجستھان سامنے اعلان کیا ہے دو سو ڈالر یہ नहीं کمی نہیں ہے اللہ کی اراہ میں دینے والوں کی کمی نہیں ہے اور اس سمے میں بارش کا میلہ کا سر اور اس سمے میں بھی نیت کریں ان شاء اللہ کا اعلان کریں ان پانچ سو یاد پانچ سو رینٹ کرو ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ میں ڈیڈیو جی کھچڑی میں جائیں ساؤت افریقہ میں دیں گے دہلی ڈینو مدنی چینل کے جائیں بدھ افریقہ میں سو روپ سو ڈالر کتنے سو ڈالر سب کو نیت کرنی چاہیے اور سب کو یہ عدم اعلان دیکھنا چاہیے کہ ماشاء اللہ چینل سے کتنی باہر آ رہی ہے اور مدنی چینل کی بچوں سے ماشاء اللہ ہماری دنیا بھر کو چینل دکھانے والے کو جو دنیا بھر کو گانے ہیں اور فلمیں اور ڈرامے دکھاتا ہے کیبل والے نے سارے ان کو لوگ کرائے دینے کے لیے مہینہ مہینہ تیار ہے مدری چینل جو ہر مہینے ہر مہینے تینتیس ڈالر دیتے ہیں ان کو دینے کے لیے آپ جو تیار ہو جو گانے فلمیں دکھاتا ہے مدنی چینل جو آپ کو صرف اور صرف نیکی کرواتا ہے آپ کو تو اس کو دل کھول کر دینا چاہیے سو ڈالر مجھے یہ زیادہ خوشی ہے سو سو ڈالر والے اگر سو سو ڈالر والے دو سو ہو جاتے ہیں نا یا دو ہزار ہو جائیں دو ہزار ہو تو بیس ہزار نا ایک سو چھبیس ڈالر ایک سو چھبیس ڈالر یہ بابا والا لگتا ہے یعنی اگر دو سو ڈالر اکڑوں سو گیارہ ڈالر آپ کو اعلان کا فائدہ نظر آیا دیکھ رہے اور اللہ سے تو آگے یا اللہ کے سے بچائے بھائی کھانا کھاتے ہیں تو فوڈ پوائزن ہوتا ہے نا کھانا کھائیں گے نہیں تو فوڈ پوائزن بھی نہیں ہوگا تو آدھے فوڈ پوائزن کے ڈر سے کھانا کھانا تو بند نہیں کرے گا نا ماشاء اللہ کھانا کھائے اللہ کا نام لے اللہ فوڈ پوائزن سے بچائے گا پانچ سو رینٹا اور اس طرح میں بھی اور اس طرح میں بھی ہمت کریں ان اللہ تو وسلام علی رسول اللہ علی علی یا حبیب اللہ لاشان کلہ علا سان کل شمک لا علاق فی رک وے